رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جب کوئی امیر بن جائے یعنی صدر یا وزیر اعظم کیونکہ ان کی بھی امیر ہی کی حیثیت ہے اور کوئی اس کے خلاف تحریک چلائے تو اس مخالف شخص کو قطر کر دو چاہے وہ جیسا بھی ہو جتنا بھی نیک ہو کیونکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو ترجیح حاصل ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ نے جو سوال کیا اس میں یہ ہے کہ مذہبی تحریک چلانا ناجائز ہے اور دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطا و امرکم جمی و نالا رج یرید یشوک کا اثاکم فخلو ہو کا منکان یعنی جب تم کسی شخص پر متفق ہو اور کوئی شخص چاہے کہ تم میں اختلاف پیدا کرے تو اسے قتل کر دو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس حدیث کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حدیث ان موجودہ حکمرانوں کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بھی بار بار یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہاں پر ان حکمرانوں کی حیثیت وہ نہیں ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے یہ مسئلہ اصل میں خروج ارمام کا ہے اب خروج ارمام جائز ہے یا ناجائز تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اتنی بات سمجھے کہ خروج ارام فرح ہے وجود امام کی یعنی پہلے امام کا وجود تو ہو پھر اس کے بعد اس کے خلاف خروج کی بات آئے گی اور اسے ہم خروج ارمام کہیں گے یہاں تو سرے سے امام کا وجود ہی نہیں ہے کیونکہ امام کی تشکیل اور امام کی امامت کے انعقاد کے لیے اپنا ایک طریقہ ہے جبکہ یہ موجودہ جمہوری طریقہ اسلام کے بالکل خلاف ہے اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو حکمران ہم پر آتے ہیں وہ پہلے سے ہی صحیح اور لقیدہ لوگ نہیں ہوتے پہلے سے ہی فساق ہوتے ہیں فجار ہوتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر موجودہ وقت میں عمران خان پاکستان پر حاکم ہے تو عمران کیا ہے پہلے سے ہی فاصل و فاجر ہے اس کا کم از کم درجہ یہی ہے کہ وہ فاصل و فاجر تو ہے ہی تو جب حاکم پہلے سے ہی فاصل و فاجر ہو اس حال میں کے ملک میں اس سے زیادہ اہل لوگ موجود ہوں تو ایسی صورت میں اس کی امامت منعقد ہے یا نہیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم پہلے اسی پر بات کریں گے پھر اگر اس کی امامت ثابت ہو جائے اور یہ امام منعقد ہو جائے تو پھر دوسرے درجے میں ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ اس کے خلاف تحریک چلانا کیسا ہے اس کے خلاف تحریک چلانا جائز ہے یا ناجائز تو اس سلسلے میں قاضی ایاز رحم اللہ نے اجماء نقل کیا ہے امت کا اجماع آج کل تو یہ دس آٹھ افراد جمع ہو جاتے ہیں اور پیغام پاکستان بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجماع ہو گیا یہ اجما نہیں ہے اجما وہ ہے جو قاضی ایاز رحیم اللہ نے نقل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ اجماقلی <يَنَّازِن> وہ کہتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ فاسق شخص کی امامت منعقد نہیں ہوتی یعنی جو پہلے سے فاسق ہو پھر اس فاسق کے بارے میں علماء نے اپنے اپنے زمانے کے مطابق بحث کی ہے کم از کم درجے میں جس نے بہت زیادہ تنزل بھی کیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ اگر کہیں اس سے زیادہ اہل شخص زمانے میں موجود ہو اور پھر بھی یہ امام ہو گیا تو اس کی امامت منعقد نہیں ہوگی یعنی یہ ایسا فاسق ہے کہ اس سے زیادہ دیندار حاکم مل سکتا ہے اور پھر بھی یہ امام بن جائے اور امامت سے پہلے بھی اس میں اتنی ہی بے دینی تھی تو اس کی امامت منعقد نہیں ہوگی اب آپ اس شخص کو خود ہی دیکھ لیں کہ یہ عمران خان یہ جتنا فاسق تھا یعنی جس وقت یہ حاکم بنا تو اس وقت جس درجے کا یہ فاسق تھا تو کیا اس سے کم درجے کے فاسق پاکستان میں موجود نہیں تھے تو اگر تو اس سے زیادہ درجے کے فاسق ملک میں موجود تھے اور کم درجے کے فاسق نہیں تھے تو پھر تو ٹھیک ہے اس کی امامت منعقد ہو جائے گی لیکن اگر کہیں اس سے زیادہ دیندار لوگ اس ملک میں موجود تھے اس سے زیادہ اہل لوگ اس ملک میں موجود تھے تو کیا اس کی امامت امت کے فقہا کے اس اجماع کی روشنی میں منقید ہو جائے گی یقینا نہیں ہوگی لہذا جب یہ امام نہیں تو اس کے خلاف خروج خروج عالل امام نہیں تو یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات اس میں یہ ہے بالکل یہ بات حدیث میں آئی ہے اس سے کوئی انکار نہیں لیکن اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہم جب اس حدیث کو دیکھیں گے تو اسے فقہا اور سلف کی روشنی میں دیکھیں گے ان کے فہم کی روشنی میں اسے دیکھیں گے لہذا جب ہم اس حدیث کو فقہا اور سلف کی تشریحات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کن صورتوں میں جائز اور کن صورتوں میں ناجائز ہے تو قاضی ایاز رحم اللہ نے شفا میں لکھا ہے فلوۃ علیہ کفرن و تغیر او آتن خرجان حکم الولا و سقو و جب عال المست القیام علیہ و قلعہ و نصب و امام نعاد ظالق قاضی ایاز رحم اللہ کہتے ہیں کہ اگر حکمران میں کفر آ جائے اور وہ شریعت کے قواعد کو تبدیل کرے انہیں بدلے یعنی شریعت اور دین کے قواعد کو بدلے اس کے احکام تبدیل کرے اس کے مقابل میں متبادل دوسرے قوانین لے کر آئے یا وہ بدتی ہو جائے تو یہ شخص ولایت کے حکم سے نکل جائے گا مسلمانوں پر اس کے خلاف قیام واجب ہوگا اس کی اطاعت ثاقد ہو جائے گی یعنی مسلمان اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے لیے دوسرے امام مقرر کریں اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ حدیث تو موجود ہے کہ مسلمان اس پر مشتمل ہوں لیکن صرف مسلمانوں کی اجتماعیت کافی نہیں یہاں قواعد شریعت تبدیل کیے گئے ہیں آپ ہائی کورٹ چلے جائیں سیشن کورٹ چلے جائیں سول کورٹ چلے جائیں صرف یہی نہیں کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ ان کے فیصلے کرنے کا طریقہ کار ہی شریع نہیں ہے مدعی مدعا علی دعوے کا طور طریقہ کچھ بھی شریک قوائد کے مطابق نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے قواعد ہیں مثلا کسی شخص نے چوری کی تو اس کو نہ صرف یہ کہ سزا شریعت کے قوانین کے مطابق نہیں دیتے بلکہ انہوں نے اس قانون کو ہی تبدیل کر دیا ہے اس کے لیے نیا قانون بنایا ہے یہ نہیں کہ قاضی یا جج نے پیسے لے لیے رشوت لے لی اور اس کی وجہ سے وہ فیصلوں میں توڑ مروڑ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے باقاعدہ قانونی مادہ لکھا گیا ہے متبادل کفری قانون لکھا گیا ہے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے اس کی قانونی حیثیت برقرار ہے یہ ایک قانون کی حیثیت سے نافذ ہے تو شریع قواعد کی تغیر و تبدیل اس کے بارے میں فقہ نے یہ لکھا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ اگر کہیں قواعد شریعہ کو تبدیل کیا جائے شرع قوانین تبدیل کیے جائیں تو ایسے حاکم کے خلاف قیام واجب ہے یہاں ہماری دوسری بات مکمل ہو گئی اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا خروج خروج المام نہیں کہ اس کی بنیاد پر کوئی بات کہی جائے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے تعبیرات میں ہیر پھیر کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ صدر کرتا ہے یا وزیراعظم کرتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ ریاست کرتی ہے حکومت کرتی ہے تو مختلف اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اس لیے میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارا مسئلہ تو ریاست کے ساتھ ہے اور اس بات کو سمجھیں کہ ریاست صرف حکومت کو نہیں کہتے بلکہ ریاست عبارت ہوتی ہے حکومت کے قلم رو سے اور اس کے اساسی قانون سے اور پھر اس میں حکومت عدلیہ اور انتظامیہ سب آتے ہیں مطلب یہ کہ ریاست ان سب سے عبارت ہوتی ہے اب آپ دیکھیں ریاست کا بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر غیر اسلامی چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اسلامی جمہوریت ہے تو اسلامی جمہوریت صرف اتنی ہے کہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ اسلام لانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے لیکن اسی جمہوری راستے پر چلتے ہوئے اور اسی طریقے پر چلتے ہوئے اور اس کے بارے میں میں نے کل آپ کے سامنے تھانوی صاحب رحیم اللہ کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ طریقہ غلط ہے باطل ہے اور کفر ہے تو یہ طریقہ ہی غلط ہے ناجائز ہے اس لیے ہماری مخالفت حاکم کے ساتھ نہیں ہے عمران خان سے ہماری مخالفت نہیں ہے بلکہ ہماری مخالفت تو ریاست کے اساسی قانون اور اس کے قوانین کے ساتھ ہے لہذا یہاں حاکم کا یا عمران خان کا کوئی اعتراض نہیں بنتا یہاں اگر کوئی مسلمان شخص بھی آ جائے تو وہ بھی اسٹیٹ کے قوانین کے ہاتھوں مجبور ہے اس نے بھی اسٹیٹ کے قوانین ہی نافذ کرنے ہیں اس لیے اس مسئلے کا تعلق حاکم سے نہیں ہے چوتھی بات یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں نے یہ بات ارض کی کہ ایسا فاسق حکمران جو کہ پہلے سے فاسق ہو بعد میں فاسق ہو جانے کی بات میں نہیں کر رہا بلکہ جو پہلے سے فاسق ہو تو ایسے حکمران کی امامت منعقد نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی شخص برملا اقرار کرے اور اس کا یہ اقرار موجود بھی ہو کہ میں لبرل ہوں عمران کا یہ بیان کہ میں لبرل ہوں آن ریکارڈ موجود ہے کہ میں ایک لبرل شخص ہوں مذہب سے آزاد ہوں ختم نبوت کے بارے میں اس کی یہ بات موجود ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے اس شخص نے صحابہ کلام رضی اللہ عن اجمعین کی واضح گستاخی کی ہے کیا اس شخص کی امامت منعقد ہو سکتی ہے اور پھر اس کے امام المسلمین اور امیر المومنین کے احکام ہو سکتے ہیں یہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے عائض کر دی اب آتے ہیں پانچویں بات کی طرف پانچویں بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے خلاف مسلح تحریک چلانا جائز نہیں تو یہ مسلح اور غیر مسلح تحریک کا فرق یہ لوگ کہاں سے لے کر آئے یہ لوگ حدیث میں تحریف کرتے ہیں حدیث میں تو صرف اتنا آیا ہے کہ من عتا و امرکم جمی و نالا روجل یورید ع یشک اخاکم فخ الوح کا یعنی جب تم لوگ کسی شخص پر متفق ہو اور کوئی دوسرا اس میں اختلاف واقع کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو چاہے وہ نیک ہو یا بد اسے قتل کر دو یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مسلح تحریک کا لفظ کس جگہ آیا ہے یقیناً اس میں مسلح اور غیر مسلح تحریک کی کوئی تفریق نہیں اب آپ دیکھیں کہ آج پاکستان نے عمران پر اتفاق کیا ہے چاہے تغلب سے کیا ہے یا سب کی رضا سے کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے بہرحال عمران پر اتفاق ہوا ہے اور جب اتفاق ہوا ہے تو اس کے خلاف مارچ نکالنے کا کیا حکم ہے یقیناً اس کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے اگر اس کے لئے امامت کا حکم ثابت ہے تو پھر اس کے خلاف جلسہ کرنا اس کے خلاف جلوس نکالنا قوم میں اختلاف پیدا کرنا ملین مارچ نکالنا ان سب کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے جو ایک مسلح تحریک کا حکم بنتا ہے حدیث میں مسلح کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اختلاف واقع کرنے سے منع کیا گیا ہے چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو جس سے حکومت کا ڈھانچہ خراب ہوتا ہو جس سے نظام بگڑتا ہو تو کوئی ایسا شخص جو یہ کام کرنا چاہتا ہو تو اسے قتل کر دو لہذا اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آج جتنے بھی لوگ ملین مارچ کر رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے لیکن یہ لوگ اپنے لیے یہاں جواز کیوں ثابت کرتے ہیں مطلب یہ کہ یہ حکم مسلح تحریک کے بارے میں نہیں آیا کہ وہ ایک مسلح تحریک ہو تو اسے قتل کیا جائے بلکہ اس میں مسلح اور غیر مسلح دونوں برابر ہیں اور جو چیز اصل میں منع کی گئی ہے وہ اسلامی نظام اسلامی حاکم اور مسلمان حاکم کی مخالفت ہے اس کے نظام کو توڑنا اس کی حکومت کو کمزور کرنا اصل میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے اب چاہے وہ تلوار کے ذریعے ہو یا بغیر تلوار کے جو شخص بھی جس طریقے سے بھی اسے توڑنے کی کوشش کرے تو وہ واجب قتل ہے اور اسے قتل کیا جائے گا تو یہ اصل میں بے بنیاد دلائل ہیں ایک بے بنیاد بات ہے حدیث کو اٹھا کر کسی بھی جگہ فٹ کر دینا اور اس میں تحریف کر دینا یہ انتہائی غلط بات ہے کہ حدیث کا مطلب بدل دینا اور کہنا کہ اس صدر اور اس وزیر اعظم کا وہی حکم ہے ان کا ہرگز وہ حکم نہیں کیونکہ ان کی امامت مناقض ہی نہیں ان کی تصریحات بالکفر موجود ہیں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا پھر امامت سے پہلے سے ہی یہ لوگ ایسے فس میں مبتلا ہیں کہ یہ لوگ تقریباً زمانے کے سب سے بڑے فساق ہے تو تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہمارا خروج خروج ارل نظام ہے خروج ارل امام نہیں ہے اور چوتھی بات میں نے یہ ذکر کی کہ چلے ٹھیک ہے کہ یہ وہ بغاوت ہے جو منع ہے لیکن اس وقت کہ جب انہوں نے قواعد شریعہ کو تبدیل نہ کیا ہو اگر قواعد شریع تبدیل ہو چکے ہوں تو پھر امام کے خلاف بغاوت جائز ہے بلکہ واجب ہے اور جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو یہاں قواعد شریعہ واضح طور پر تبدیل کیے گئے ہیں آپ فوجداری اور دیوانی قوانین کو دیکھ لیں ان لوگوں کا طریقہ کار ہی بالکل اسلام کے خلاف ہے یہ قانون موجود ہے کہ اگر کہیں ایک شخص نے چوری کی تو اس کی سزا تین سال قید ہے اور اگر وہ سرکاری ملازم ہو تو اس کی سزا پانچ سال قید ہے تو یہ قواعد شریعہ میں تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے اب ایک بات یہ کہ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے حق کے دور میں چوری کی حد کو بھی قانونی حیثیت دی جا چکی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یعنی چور کی سزا تین سال قید یا پانچ سال قید تو اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے یا نہیں یقیناً اس کو بھی قانونی حیثیت اپنی جگہ حاصل ہے اور اس کی اپنی حیثیت برقرار ہے تین سال قید اور پانچ سال قید اس کی قانونی حیثیت برقرار ہے اور اس کی یہ قانونی حیثیت برقرار چھوڑنا ہی قواعد شریعہ کی تغیر ہے اور اس کو تبدیل کرنا ہے اور پھر پانچویں بات ہم نے یہ ذکر کی کہ اگر اس پر پابندی ہو تو پھر ہر کسی پر پابندی ہونی چاہیے چاہے وہ مسلح ہو یا غیر مسلح ہو تو یہ ہمارے جواب کا مختصر خلاصہ ہوا غما البلاغ